رحمن اللہ صحمۃ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متبادر مجھے تمام خران سے مثلاً بابری سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب فقر سے مسئلہ نایہ باب ہے باب العان کے نام سے ہاں جی باب کے نام سے ہیں ملا عناطََن باب محلہ کا ایک محر ہے باب العان لیان کے کی معنی کیا ہے اصل میں ایک دوسرے پر لانت بیچنے کے معنی ہے مزدار ایک دوسرے پر لانت بیچنے معنی ہے ہاں جی اور یہ بات جو ہے مربوط ہے اس موقع سے ہے کہ اگر شوہر جو اپنی بیوی پر خلا خیاسوس کام کے نسبت دے دے کہ میری بیوی نے جو ہے بیچوی کے دامن میں بے کود میں یہ بچہ ہے یہ میر ہے بولے یا اس نے جو ہے ایسا کوئی غلط فیل انجام دیے بول کے الزام لگائیں اور پھر جو ہے اس کے پاس ثبوت کے لیے چار گواہ نہ ہو چار انی شاہد نہ اسلام کے تو اسر میں پھر روحان لیان کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ شریعت بولتے ہیں مرد جو ہے چار دفعہ قسم کھائیں گے اور کھائیں گے کہ میں اس سے الزام میں سچے ہوں اور پانچویں دفعہ بولتے ہیں اگر میں جھوٹا مجھ پر اللہ کی لانت ہے یہ لفظ لانت اس جملے کے اندر ہے آخری قسم میں تو اگر مرد نے سر قسم کھایا تو خاتون پر شریعت جاری ہوتی ہے اور اگر خاتون بھی اپنی دفاع میں خود سے اس الزام کو دور کرنے کے لیے ایسے ہی پانچ قسمیں کھائیں پہلے پانچ قسم میں وہ بولیں گے یہ مرد جھوٹا ہے ہاں جی جھوٹا قسم بول کے بولیں گے قسم کے ساتھ یہ مرد جھوٹ بول رہے ہیں پانچویں دفعہ خاتون بولے گی اگر جو ہے یہ مرد سچا ہو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے تو اس میں بھی لفظ لانے دونوں کی جملوں میں ایک ایک دفعہ لفظ لانے تو اس وجہ سے اس باب کو لیان بولتے ہیں ہاں جی تو اس تشن کے معاملات میں میوم بیوی کے لیے جو ہے اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہے شعر کے پاس تو اس طرح بابلیان سے اس مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے لیکن یہی الزام کسی بھی خاتون پر شوار کے علاوہ کوئی اور لگائیں تو پھر اس کو چار گواہ عینی شاہد لانا پڑتا ہے اگر نہ لانے کے صورت میں اس مرد پر جو ہے یا مرد تو خاتون کو وہ اس کو پھر اسی کوڑے مارا جاتا ہے اور پھر اس کو شہر میں پھیرایا جاتا ہے جھوٹا آدمی الزام طرح سے اندر اس کی گواہی کسی بھی عدالت میں جھگڑوں میں کوئی قاضی فیصلہ کرے یا کوئی سرکار معاشرے کے بڑے لوگ فیصلہ کریں مثلاً جرگاہ کے شکل میں یا جو ہے عدالت سے کرے کہیں بھی ایک شاد اب گواہی کے قابل نہیں رہے گا جھوٹا شاد اس طرح لوگوں میں اس کو پھرائے گا اور لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر گا تو اگر اجنبی ہو تو یہ حکم ہے لیکن شوہر کے ساتھ ایک مخصوص ہو میں اگر اس کے پاس گواہی نہ ہو تو تو یہی حکم بیان کرنے تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں سریع آیات ہیں تو شاشد پہلے ان آیات کو بیان کر رہے ہیں تو آج شمنی حیات کا ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اور وہ مرد لوگ ہاں جی ورد وہ شوہر یرمون المحسنات اس میں تو ممی کہہ رہے ہیں ہاں جی وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ولزین وہ لوگ جو یعمون جو پاک دمن عورتوں محسنات پاک دمن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں سب مفللم یا تو پھر وہ نہیں لا پاتے بیار باتِ شہدائن چار اے نی شاہد گواہ ہاں جی تو فضل تو خوش گواہ نہ لانے سے میں حشرت کو گمے ہیں پھر اس الزام لگانے والے کو فج دوہم ان کو کوڑا مارو سامانین جلدتاً اسی کوڑا سامانین اسی جلدا کوڑا تو ان کو اسی کوڑا مارو یہی کوڑا جو کوڑے کو مارتے ہیں یہی کوڑا اسی جو ہے اس کو مارو اے تو یہ اسی کوڑے مارو اس کے بعد ولا تقبال الحم شادن پھر قبول نہ کرو ان کو شاہ گواہ کے طور پر آبادن کبھی بھی یہ شخص بس اب یوں سمجھو کنڈم ہو گیا اس کے کندھے پر کراس ہوگا کہ اب یہ کبھی اس کی گواہی اب کسی بھی کورٹ کچری عدالت میں قاضی کے پاس بھی شریعت کے کہیں بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی کسی بھی کیس میں واقع میں اور یہ لوگ حم الفاسقون یہ لوگ ہی فاسق لوگ ہیں ہاں جی خطا کار ہیں گناہ لوگ ہیں ان کی گواہی اب کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا فاسق فی سے کمانا ہے قرآن پاک لغت کتاب لکھا ہے پھنس کا ایک خا اللہ کے تحت فرما منداری سے جو آدمی نکل جاتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے کیونکہ الزام لگانا اللہ کے تحت سے نکلنے کا تو یہ جو ہے یہاں تک اس سلسلے میں بیان کہ کسی بھی کوئی بھی شخص کسی بھی مرد پر یہ الزام لگائے یا خاتون پر الزام لگائے ویسے ہم مؤثرات خاتون مرالے اگر یہی ملزم مرد پر بھی لگائیں تو اب یہی حکم ہے کہ وہ چار گواہوں سے ثابت کریں نہ کریں تو اس کے لیے یہی سزا ہے اور خاتون پر لگائیں تو اب یہی حکم ہے گواہوں سے چار گواہوں سے ثابت کریں نہیں تو اس کو خود کو اسی کونی لگ جائیں گے اور اس کو شاعر میں کیا جائے گا اور اس کی گواہی اب ہرگز قبول نہیں ہوگا فرماتے ہیں البتہ اللہ جن تا وہ جنہوں نے توبہ کیا من ازا لکھا اس کے بعد ایسا خطا کیا پھر توبہ کیا وہ اصلاح ہو اور اپنی اصلاح کی تو وہ اللہ کے ترجمہ ساتھ ساتھ آپ اپنی کھندہ رفتہ گفتہ ہر کہ اصلاح کی اور یہ سچا مسلمان بننے کی کوشش کیا تو فائن اللہ تو بے اللہ تعالیٰ کا فرون بوجاد وسیع اللہ رحم مہربان ہیں ہاں جی یہ ایک عمومی حکم میں کوئی بھی مرد کسی بھی خاتون پر یہ الزام لگائے اس الزام کو شیر فقری اسلام میں قذف ہیں۔ اس طرح الزام لونے کو قذف بولتے ہیں ان شرح میں ہنج قاف ظالفا قذف تو کوئی بھی کسی پر قذف کریں تو پھر یہ حکم ہے تو بہت سے جو ہے دوست نام اور گالی بھی اسے تم نے ماتے ہاں کوئی ایسا معنی رہنے والا گالی کسی کو دے دے جس کا معنی الزام ہے کسی پر تو وہ شخص کے بھی شرط یہی بولتا ہے بھائی جو ہے تم نے یہ جو غالب میں یہ الزام اس پر لگایا ہے چار گواہ جو اس کو ثابت کرو اگر ثابت نہیں کر سکتے اس کو اسی کوڑے مارے گا پھر اس کو شہر میں پھیلایا جائے گا ہاں جی اور اور ہمیشہ کے علاوہ اس کی گواہی قبول نہیں کھن جائے گی یہ تو اگر کوئی بھی اجنبی کسی بھی مرد یا عورت پر الزام لگائیں تو یہ حکم ہے لیکن و لذین وہ مرد لوگ یئرمون جو الزام لگاتے ہیں ازواجوں اپنی بیویوں پر یہاں شوہر بیوی بی پر الزام لگاتے ہیں واللم یقن لہوں اور نہیں ان کے پاس اس شوہر کے پاس شہادا کوئی گواہی اس کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے اپنے زوجہ پر الزام لگا رہے ہیں تم نے یہ غلط کام کیا اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اللہفس مگر خود کے علاوہ خود کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو پھر یہ کیا کریں ہاں جی تو پھر شرس فرماتے ہیں شہادہ تو تو ان میں سے ایک ہر ایک کا جو ہے گواہی ہر ایک کی گواہی ارب شادات بلّہ چار دفعہ تو ان میں سے ہر ایک جو ہے چار دفعہ اللہ کی تو یہ شفا میں سے ایک ہر ایک چار دفعہ قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی یعنی اس میں لفظ شہادت آنا ضرور ارشاد بلّہ کے نظری شہادات بلّ یہ کہا اللہ تعالیٰ کے نام لے کے چار دفعہ وہ قسم کھائیں گے اور ہر دفعہ کہیں گے این اللہ نہ سادکیں بے شک میں سچوں میں سے وہ مت کہے گا میں سچ بولنے والوں میں سے اور میں نے یہ جو الزام لگایا یہ سچ ہے بالکل سچ ہے اس طرح چار دفعہ وہ بولیں گے مرد چار قسم کے ساتھ اللہ اسلامز اشحد بلّہ کے میں اللہ کو گواہ قرار دیتا ہوں یہ بولتے ہوئے کہیں گے یہ آدمی یہ میں نے یہ جو الزام لگایا اس میں میں سچا ہوں یہ چار دفعہ بولیں گے ان وہ کہیں گے اِن والمن الصالقین اور میں ضرور سچ بولنے والوں میں سے ہوں ہاں جی تو فص شادت تو ہاں جی فش چونکہ یہ گواہی جو حادیم سمراتی ہے یہی گواہی ملک کو بھی دینا ہے بعد میں خاتون بھی دے سکتے ہیں تو اس وجہ سے شہادت حادیم کا تو ان میں سے ہر ایک چار دفعیوں کا قسم کھائیں گے ہاں جی ارب و چار دفعہ اللہ کی کو گواہ قرار دیتے ہوئے کہیں گے وہاں آگے آگے تشریح اور اس کے الفاظ بھی کہ اشد بلا اشد باللہ, باللہ کے الفاظ اس میں لائیں گے میں اللہ کو گواہ رکھتا ہوں اس معنی میں کہ اِن المنس ضرور میں یعنی وہ اِن کہ وہ مرد ضرور سا اللہ ضرور سچ بولنے والوں میں سے اور یہ جو میں نے الزام لگایا سو بھی زیادہ پھر پانچویں دفعہ وہ کہیں والخامی ست یعنی پانچویں دفعہ وہ کہیں کہ بھائی میں اللہ کو گوار رکھ کر کہتا ہوں ان النّت اللہ علیہ لفظ و شد و درجانہ ضروری پھر کہیں گے الّعنت اللہ یہ کہ اللہ کی لانت ہو اللہ اس پر یعنی مجھ پر ان کا نم الکاظمن اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں وہ مرد یوں بولے اللہ کی لانت مجھ پر ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مرد جو ہے اس طرح کہیں گے کہیں گے تو پھر اب پانچ قسم مرد نکالیا اسی طرح تو پھر خاتون پر اب شریحت لاگو ہوگا ہاں جی اگر ان کے بیچ میں اسے اولاد بیچ میں ہے اور اس اولاد پر الزام لگایا ہے تو الگ ہاتھ ہے اولاد نہیں ویسے الزام لگایا تو پھر الگ ہاتھ ہے تو بار جو بھی حت اس کے میں ثابت ہوگا وہ حت خاتون کو لگے گا لیکن خاتون خود سے خاتون انداز سے بے گناہ ہے مرد نے یہ الزام لگا دیا تو پھر خاتون کو بھی اپنے آپ سے اس الزام کو دور کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ وہ بھی اسی طرح عذاب کو یعنی اس حد کو خود سے ڈال سکتے ہیں وہ بھی اسی طرح چار دفعہ اللہ کو گواہ رکھ کر جو ہے قسم کھائیں گے اور بولیں گے یہ مرد جوٹھا ہے پانچویں دفعہ جو ہے بولیں گے اگر یہ مرد سچا ہے تو مجھ پر اللہ کے تو اس طرح یہ خاتون قسم کھائیں گے تو یہ فرمتیں پانچواں یہ ہے جو ہے ہاں جی و یا او اور ہٹایا جائے گا دور کیا جائے گا انہا اس خاتون سے العذاب اعضا سمجھ شریحت ہے یا سنسار یا کوڑا ہے یعنی شریحت کو خود سے دور کر سکتی ہے اس طرح دور کرے گا خود سے انتاشد کی یہ کہ خاتون گواہی دے دیں اور بادشاداتین چار دفعہ بلّا اللہ کن اشد و بلا کر کے چار دفعہ قسم کھائیں گے اور ہر قسم پہ یہ جملہ بول کر اشد باللہ میں اللہ کا قسم کھاتا ہوں بول یہ جملہ میں بولیں گے اِن نہ مین الکاضوین بے شک یہ شہز اللہ عمین ضرور جوٹوں میں سے نیے یعنی یہ مرد ضرور جوٹوں میں سے کہیں گے اس طرح چار دفعہ قسم کھائیں گے چار دفعہ یوں قسم کھائیں گے میں اللہ کو گواہ کرا دے کے کہتی کہ یہ مرد جوٹھوں میں سے ہے پھر پانچویں مرتبہ خاتون کہے گی والخامی سطح پانچویں دفاعیوں کہے گی انّ غز اللہ قسم کھاتے بہ ارشد بلّہ یہاں پر بکائے گا اللہ کو میں گوار کرا دے کر کہتی ہوں الّ غزب اللہ اللہ یہ کہ اللہ کا غزب مجھ پر ہو اللّہ ہام و کے زمین ہے مجھ پر ان میں خاتون پر ہوں جہاں جس پر الزام لگایا مجھ پر ہو اس پر اس خاتون پر ہو ان کا اگر یہ مرض سچے ہیں تو اللہ کی لاند اور غذب مجھ پر ہو ہاں یہ جی خاتون اس طرح قسم کھائے گی اب اس طرح جو ہے اگر خاتون نے وہ قسم کھا لیا مرض نے وہ قسم کھا لیا تو پھر خاتون کو سزا نہیں ہوگا اور اب یہ شرعی قاضی جو ہے ان دونوں کا اب یہ دونوں لیکن شرط میں یہ دونوں اب ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کریں گے پھر یہ زندگی اب ہمیشہ کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہے اس طرح اگر اللہ اللہ فضل اللہ علیہ اگر اللہ تعالیٰ کی فضل تم پر نہ ہوتا اس کے احسان اور فضل نہ ہوتا وہ اس کے رحمتیں تمہارے اوپر نہ ہوتا ہے ہاں جی وان اللَّهَ تواب الحکیم تو بے شا اللہ تعالیٰ وہ توا قبول کرنے والا حکمت والی ذات ہے تو اس کے وان اللہ اگر اللہ کے فضل اور رحمت نہ ہوتی کیا ملہ ہوتی تو یہاں ایک کچھ جملہ معذوب یہاں باجا نے لکھا تو تم عذاب میں ہوتے یعنی اللہ تعالیٰ جو نے اگر یہ رائے حال نہ پیش کیا ہوتا تو پھر عذاب میں ہوتے ہیں جی اور یہاں پر بھی جو ہے رائے خاتون کو بھی اگر قسم کھانے کے جو ہے نوبت نہ دیتی اس کو یہ چاند نہ دیتا تو اس کو خم سزا اگر وہ واقعے میں بے گناہ ہو تو اس کو سزا ہو جاتی یعنی غلط اللہ فضل اللہ علیہ و رحمت اللہ کا فضل الرحمن نہ ہوتا تو کیا ہوتا یعنی اس کو ہر صورت میں پھر سزا ہو جاتی ہے مرد کی قسم کھانے پہ پانچ دفعہ خاتون کو سزا ہو جاتی تھی لیکن جے اللہ طباء بھرک لیکن اللہ ہو بہت زیادہ قبول کرنے والے حکمت والے ذات ہیں تو وہ ذات جو ہے یہاں اس نے خاتون کے لیے بھی رائے نجات رکھا خاتون بھی پانچ دفعہ قسم کھائیں تو خاتون سے خاتون کو وہ کوڑا نہیں لائے گا وہ سہ نہیں ہوگی ہاں جی اور جس طرح وہ مرد کو سزا نہیں ہوگا اس خاتون کو بھی سزا نہیں ہوگا تو یہ جو ہے بابن لیان اس کو لیان کہنے کا وجہ بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے پر لانت بھیجنا آخر میں کہ اللہ کے رحمت سے ان کو محروم کرے جو اس طرف کسی پر الزام لگایا تو یہ لیان والے محلہ صرف میاں می بیوی میں باقی اجنا بھی ہو تو اس کو چار گواہ سے ثابت نہیں کیا تو ان کو سزا ہونا ہے ہر صورت میں اسی کوڑے لگنا ہے ہاں جی اور اس کو گواہی کے لیے بھی کنڈم کرا دینا ہے ہمیشہ کے وہ بھی لیکن اب اقمیاں بیوی میں اس کے لیے الگ رائے حل شریعت نے دے دیا ہاں جی تو باقی فقہ کی عبادت کی توجہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بتا دیں گے آپ لوگوں کو